عجیب ہوگا لازم اور ضروری ہوگا اس کے علاوہ ایک اور ایسی صورت ہے جو ان کے خلاف ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگا یعنی جو تین شرطیں لگائی ہیں جہاں جہاں پر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو وہاں پر کیا ہوگا غیر منصرح پڑھنا واجب نہیں ہوگا جائز ہو بھی ہو سکتا ہے اور عدم جواب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلکہ یعنی واجب نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں تو ہم ایک ایسی صورت نکالتے ہیں کہ تین حرفی ہو لیکن ساکن اور ہم نے تو کہا نا کہ غیر منصرف تب پڑھنا واجب ہے کہ جب کیا ہو تین حرفی ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہو لیکن اگر درمیان والا حرف ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں غیر منصرف پڑھنا جائز بھی ہے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے جیسے ہند اب دیکھو ہند تین حرفی ہے لیکن درمیان والا جو حرف ہے نون وہ کیا ہے ساکن الاوسط ہے لہٰذا وہ جبی والی شرط تو پائی نہیں گئی کہ تین حرفی ہے چار حرفی بھی نہیں ہے اچھا عربی لفظ ہے غیر عربی لفظ بھی نہیں ہے لیکن درمیان والا حرف ہے وہ کیا ہے متحرک بھی نہیں ہے بلکہ ساکن ہے ہند اس کے اندر کیا ہے غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں منصرف اس کی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے سہل ہے اس, کی اس پر کسرہ اور ترمیم کا آنا آسان ہے یعنی پڑھنا مشکل نہیں ہے اور غیر منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ دو سبب پائے جاتے ہیں ایک تانی سے مانوی ہے اور ایک ساتھ ساتھ کیا ہے عالمیت ہے یہ بات سمجھ یہ تھا آپ کا کل کا سبب اس کے علاوہ تانیس کے اندر تانیس ایک اور بھی ہے یعنی تانیس ایک تو یہ یہاں تائے تانیس ہے چاہے وہ تائے تانیس لفظی ہو یا تائے تانیس مانوی ہو ایک اور ہے تانیس بال علیف المقصورہ اور بال علی کہ اس کے آخر میں کیا ہو الف مقصورہ ہو کسی اسم کے آخر میں یا کسی اسم کے آخر میں کیا ہو الف ممدودہ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا یہ بھی کیا ہوگا تانیس اور اسباب مانا صرف میں سے ایک سبب ہوگا اور یاد رکھیں ہم نے کہا تھا کہ اسباب مانا صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو تو ایسے کون سے اسباب میں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں ایک ہی آواز ہے کون سا تانیس بالالف علیف المقصورہ اور بالالف م... بال کسی بھی عشم میں الف مقصورہ ہو یا یادہ ہو تو وہ کیا ہوگا غیر منصرف ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے اور ایک جمع منتحل جمع ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام کے تمام اسباب وہ ایک ہی ایک ایک ہی ہوتا ہے وہ دو کے قائم مقام کوئی بھی نہیں ہوتا تو دو کے قائم مقام کون, کون سے ہوتے ہیں تانیس بل علی فل مقصورہ اور بل علی اور جمع منتحل جمور جی تو علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ کہتا ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا لازم اور ضروری ہے ٹھیک ہے ہر حال میں کیوں اس لیے کہ اس کے اندر تانیس یعنی تانیس بال علیف المقصورہ اور بال علیف المدودہ ہے جو کہ دو سباب کا قائم مقام ہوتا ہے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا لازم ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یار یہ جو ہے دو سببوں کا قائم مقام کیوں ہے ایسی کیا بات ہے کہ جو دو سب کا قائم مقام یہ ہو جاتا ہے کہتے دیکھو اس میں ڈبل تانیس پائی جاتی ہے ڈبل تانیس وہ کیسے ایک تو تانیس ہے ہی, ہی ہے کیا آپ اس کو کہتے ہو اور ایک یہ کہ تانیس کی علامات میں سے ہے کہ علی مقصورہ اور علی ممدودہ کو ہونا گویا یہ لفظ ڈبل تانیس ہو جاتا ہے وہ کیسے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں خبلا کہتے ہیں حاملہ عورت کو کہتے ہیں حاملہ عورت کو اور ظاہر ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے تانیس کے لیے ہی ہو سکتا ہے تذکیر کے لیے یعنی مذکر کے لیے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اب ایک تو یہ والی بات آ گئی ایک ساتھ میں لفظ ہے یعنی حبلا کبھی بھی اس کا مذکر جو ہے وہ حبل نہیں آتا ٹھیک ہے نا حبلا ہی ہے ایک تو یہ اے ہی تانیس کے لیے یہ لفظ ہی پورا ٹھیک ہے لفظ جی تانیس کے لیے اور دوسری بات یہ کہ اس کو الف مقصورہ اس کے لیے یہ الف محدودہ اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے حبلا کے ساتھ الف مقصورہ لازم ہے کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ تانیس آئے اور ساتھ میں علیف مقصورہ نہ ہو خبلا کے اندر یعنی بعض الفاظ ایسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کسی کے لیے حبلا کا لفظ بولیں اور آپ اس طرح کر لیں کہ بھائی اس کے لیے یہ لفظ بھی بولا جائے اور الف مقصورہ نہ آئے ساتھ میں بلکہ لازمان آتا ہے آپ جب تانیث کے علامات پڑھتے ہیں وہاں پر تانیس کی علامات میں آپ کو ملتا ہے کہ جس کے آخر میں بولتا ہو یا لف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو تو تانیس کی علامات تانی سے... نہیں یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ اس کا مذکر ہو ہی نہ یعنی لفظ کے اعتبار میں تو آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں کہہ سکتے لفظ کے اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حبلا ہے جس کا مذکر اسی لفظ سے نہیں آتا حبل نہیں آتا اس کو تانیس ایک تو یہ خود تانیس ہے یعنی خود ہی تانیس حبلہ حاملہ عورت خود تانیس ہے اور ایک اس جو لزوم اس یعنی اس کا لزوم ہے کہ اس کو تانیس لازم ہے کہ جہاں پر بھی دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر علی مقصورہ کسی اسم کے ساتھ آ جائے گا وہاں پر ہر حال میں وہ تانیس ہی ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اسی طرح علی محمدہ کسی اسم میں علیہ محدودہ آ جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے تذکیر کے لیے بلکہ وہ بھی کیا ہوگا تانیس کے لیے ہوگا تو خبلہ ہمراہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک تو ان کے اندر خود تانیس پائی جاتی ہے کہ یہ بولے ہی تانیس کے لیے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کو تانیس لازم ہے کہ جہاں پر بھی علیہ مقصورہ آ جائے گا تو وہاں پر تانیس ہر حال میں لازمی ہوگی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا دو سب کا قائم مقام ہے گویا اس کے اندر سو ہاں سغرا بھی کہہ دو اب یہاں پر کیا ہے دو صبروں کا اس میں دو مرتبہ ایک تو بولا ہی تانیس کے لیے جاتا ہے اور ایک علامات سے بھی گویا دو مرتبہ تانیس پائی جاتی ہے اس لیے اور ایک تانیس کس میں سے تو گویا دو بار تانیس پائے گی جس کو دو صبروں کا قائم مقام قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے کتاب میں دیکھیے ان بات سمجھ میں ہے جائیں ممتن دو الفاظ کا غیر منصرف پڑھنا ان دو الفاظ کا منصرف ہونا منع ہے یعنی یہ غیر منصرف ہی ہوں گے البتہ ہر حال میں البتہ کا مطلب یہ کیا تھا کبھی بھی منع ہے ان کا منصرف ہونا ہر حال میں کیوں؟ لَأَنَ مقام <السَّوغَائِن> اس لیے کہ یہ علی مقصورہ اور علی محمدہ جو ہیں یہ قائم مقام ہے دو سب کے کون کون سے تانیس ہے اور ایک یہ ہے کہ تانیس کا لزوم لزو یعنی ایک تو خود تانیس ہے اور یہ کہ اس یہ تانیس لازم ہے لی مقصورہ کو فلاحی کے قطبان اجسرے اسباب صرف میں سے معرفہ ایک لائن کیا پڑھ لیتے مارفا فلاحی اور قطب اجسر سے مینہ اللہ تو یاد رکھیں معرفہ کی کئی ساری اقسام ہے لیکن معرفہ میں سے جو اسباب صرف میں جو معتبر ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوگا عالم ہوگا بس اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں گے بھائی یہ بھی اسباب منصرف میں سے کیوں کہ اس پر علی لام آیا ہے اور عمارفا اسباب صرف میں سے تو نہیں مارفا میں جو صرف اور صرف ایک چیز کو لیا گیا ہے وہ کیا ہے اگر کسی اس میں عالم پایا جاتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اب اگر عالم کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے گی اسباب منا صرف میں سے تو تب یہ غیر منصرف بنے گا اور نہ اسباب منا صرف میں جو یہ ذکر کیا ہے کہ معرفہ ہونا بھی اسباب منا صرف میں سے ایک سبب ہے وہاں پر معرفہ سے مراد کیا ہوگا صرف اور صرف علم کیا چیز صرف اور صرف علم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اچھا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہے نا کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وصف جو ہوتا ہے ذات مہم پر ضلال کرتا ہے اور عالم جو ہوتا ہے وہالت کرتا ہے مجھے تو یہ بات نہیں بتانی چاہیے آپ سے پوچھنا تھا اچھا جی تو کیا ام المارفا تو کہتے ہیں بارہ المارفا فلاحی و تبر کی من اسباب منصرف میں اعتبار نہیں کیا جائے گا منہا معرفہ میں تھا مگر صرف اور صرف عالم کا غیر الوصفِ وصف کے ساتھ یہ کیا ہو سکتا ہے جمع ہو سکتا ہے دیکھیں دوبارہ سے عبارت کو و تانی کا ممتا کا مقامی تو مِا مَا غیرِ <الْوَسْتِ> جی تو آج کا سبق یہ ہے کہ علیح مقصورہ اور ال ممدودہ یہ بھی اسباب منصرف صرف میں سے ہیں اگر کسی اسم میں یہ پائے جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہی ہوگا کیوں اس لیے کہ ال ممدودہ اور ال مقصورہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں اب یہ کہ یہ دو سببوں کے قائم مقام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی مقصورہ اور علیف ممدودہ جہاں پر بھی آتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے تانیس میں ہی آتے ہیں اور منس کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں وہ لفظ ٹھیک ہے تو اب جب اس کے لیے آیا تو ایک تو اس میں تانیس پہلے سے پائی جاتی ہے اور ایک یہ کہ مقصورہ اور علیف ممدودہ دونوں کو تانیس لازم ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی علی آ جائے تو وہ تانیس ہی ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا علی ممدودہ آ جائے تو اس کے تانیس ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا تو ایک تانیس اور ایک وزمو اور تانیس کا لازم ہونا یعنی ان کو علی مقصورہ اور علی کو تانیس کا لازم ہونا اچھا اس کے بعد ہے مارفا مارفا بھی ہے میں سے لیکن یاد رکھیے گا کہ مارفا سے مراد یہاں پر صرف اور صرف مارفا کی اقسام میں سے عالم معتبر ہوگا اگر کوئی بھی آلم پایا جاتا ہوگا اس کے علاوہ اگر اسباب مانا شرف میں سے کوئی اور ثباب آ جائے تو وہ غیر منصرف بنے گا اس کے علاوہ مارفا کی کوئی بھی صورت معتبر نہیں ہے اب یہ کہ کیا معرفہ کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ کوئی اور بھی اسباب مانا میں سے تمام اسباب آ سکتے ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو وہ عالم بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کیا ہو اس کے اندر اجما بھی ہو اجمہ بھی ہو جی ہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح عالم ہو اور ساتھ میں تانیس ہو جی بالکل ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ہاں سب سب کے ساتھ بھی سب کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں مگر ایک سبب ایسا ہے کہ جو عالم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے وصف ہے وصف جو ہم کل پڑھ کے آ چکے ہیں گزشتہ باغ میں عمل وصف کیا ہے عدل وصف تانیس ہمارے ساتھ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اس کی وجہ پہلے بتائی جا چکی ہے کیوں اس لیے کہ وصل جو ہوتے ہیں وہ ذات محمد پر دلالت کرتا ہے علم جو ہوتا ہے ہو وہ ہو ذات معین پر دلالت کرتا ہے اس لیے دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے آئی بات سمجھ دیکھیے گا پڑھیے گا تانیس کو پورے طریقے کے ساتھ پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پل کے سبق میں مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر سے پڑھاؤں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائیں سب کو صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرمائیں دنیا کے اندر بھی تمام تر خوشیاں راحت نصیب فرمائیں اور آخرت کے اندر بھی تمام تر خوشیاں راحت نصیب فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ